بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول کریم سُرح انفال کی آیت نمبر اکتالیس کا درس جاری ہے آیت نمبر اکتالیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنیمت کس طرح تقسیم کی جائے گی یہ بیان کیا ہے پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا اور بقیا چار حصے مجاہدین کے ہوں گے یہ تو ہو گیا قانون کسی ملک میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ گاڑیاں دائیں طرف سے چلیں گی اور اس قانون کی حفاظت کے لیے لوگ بھی کھڑے ہیں اسے ٹریفک پولیس کہتے ہیں سفید سفید وردی پہنی ہوتی ہے انہوں نے لوگ ٹریفک پولیس والوں کو انڈا پولیس کہتے ہیں اور وہ جو دوسری شیطان پولیس ہوتی ہے اسے دو نالی دار بندوق کہتے ہیں اس لیے وہ جو پینٹ پینٹ کر جب کھڑا ہوتا ہے تو دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے جیسے دو نالی والا شکاری بندوق نہیں ہوتا ہے اس کی طرح نظر آتا ہے تو اس طرح یہ تو کراچی والوں کی طبیعت ہے وہ نام رکھتے ہیں جلدی جلدی ہر چیز کا تو غلط لوگوں کے لقب رکھنا تو ٹھیک ہے جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب رکھا اس کا نام تو ابو جہل نہیں ہے نا اس کا نام عمر بن ہشام ہے اور اس کا لقب جو اسے خود بہت پسند تھا وہ ابو الحکم ہے یعنی بہت ہوشیار حکمران تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا لقب ابو جہل رکھا اور آج وہ تاریخ میں ابو جہل کے نام سے مشہور ہے ابو لہب جو ہے اس کا اصل نام جو ہے ابد تھا لیکن وہ لال پیلے قسم کی رنگت کا تھا جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے آگ کا شولہ ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لقب ابو لہب رکھا پولیس والے کو دو نالی دار بندوق کہتے ہیں ٹریفک والوں کو انڈا پولیس کہتے ہیں اور پاکستانی فوج کو ہم الحمد ناپاک فوج کہتے ہیں یہ ان کے القاب ہیں جو بالکل مناسب ہے ان کے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے ہر قانون کی حفاظت کے لیے لوگ بھی ہوتے ہیں اور سزائیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس قانون کی مخالفت کرے گا اسے سب سے پہلے یہ انڈا پولیس پکڑ لے گی اور پھر اس کے بعد اسے سزا بھی دی جاتی ہے جرمانہ لیا جاتا ہے ضرورت پڑی تو جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے اللہ جل جلال نے قانون ذکر فرمایا کہ غنیمت پانچ حصوں میں تقسیم ہو پانچواں حصہ بیت المال کا ہو چار حصے مجاہدین کے ہوں اب اس قانون کی حفاظت کیسے کی جائے اس کے لیے تو نہ انڈا پولیس نہ دو نالی دار بندوق نہ اور کوئی فوج کچھ بھی کافی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ غنیمت دشمن سے آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کیا معلوم ہے وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا وہ تو آپ کا مال تو نہیں تھا نا آپ کو تو اپنے مال کا پتا ہوگا نا کہ کتنے روپے تھے اور کتنی بندوقیں تھیں دشمن سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب آپ کے پاس تھا پہلے اور جنگیں بھی اکثر پہاڑوں میں جنگلوں میں صحرا میں بے آباد ویران بیابانوں میں ہوتی ہیں اکثر جنگیں وہاں نہ کوئی نگران ہے نہ محافظ ہے نہ پولیس ہے تو اس قانون کی حفاظت کیسے کی جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے دوبارہ کہتا ہوں بندے جب قانون بناتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے لوگ بھی مقرر ہوتے ہیں اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں اللہ جل نے یہ قانون بتا دیا کہ غنیمت کے پانچ حصے ہوں گے ایک حصہ بیت المال کا اور چار حصے مجاہدین کے ہوں گے اس قانون کی رکھوالی اس قانون کی حفاظت کیسے کی جائے کیونکہ غنیمت تو اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے حاصل کیا جاتا ہے تو ایسے مال کا حساب کتاب رکھنا شمار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے وہ تو دشمن کے ہاتھ میں ہے دشمن کے ہاتھ سے بھی گرا ہے دشمن کے ہاتھ سے نکلا ہے کوئی چھپا بھی سکتا ہے اسے چوری بھی کر سکتا ہے اسے جیسے کہ ہوتا ہے بعض دفعہ چور قسم کے لوگ مجاہدین کے صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور غنیمت چوری کرتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ طالبان چوری کرتے ہیں نہیں چور طالبان بن جاتے ہیں بعض دفعہ طالبان تو اپنے سر کٹواتے ہیں طالبان تو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں طالبان تو اسلام کے نام پر پروانہ وار نثار ہو جاتے ہیں طالبان تو اللہ کے خاطر کٹ مرنے والوں کا نام ہے اللہ کے خاطر جل مرنے والوں کا نام ہے اللہ کے خاطر قربان ہو جانے والوں کا نام طالبان ہے یعنی مجاہدین لیکن ہماری صفوں میں بھی اس طرح کے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں ان باتوں کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں مجاہدین فرشتے ہوتے ہیں مجاہدین نہ تو ابلیس ہیں نہ تو جبریل ہیں یہ انسان ہیں غلطیاں کوتاحیاں لغزشیں آپس کے جھگڑے یہ سب کچھ مجاہدین میں ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ انسان ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لشکر کے بارے میں جس کی قیادت جس کی رہبری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی اس عظیم لشکر کے بارے میں اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وفی کم سماون اور تم لوگوں کے اندر تمہاری صفوں میں یہودیوں کے جاسوس موجود ہیں کیا کہا صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں یہودیوں کے جاسوس موجود ہیں تو آج چودہ سو سال بعد اگر ہماری صفوں میں کچھ غلط لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری صف خراب ہے مسجد میں ایک دو نمازی اگر غلط قسم کے آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نماز ناوز باللہ غلط چیز ہے یا نمازی غلط لوگ ہیں نہیں ہم انسان ہیں کمی بیشی کوتاہی لغزشیں غلطیاں یہ سب ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے صف کی صفائی فرمائے اور جب صفائی ہو رہی ہو اس وقت اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے عورتیں چاول کی صفائی کرتی ہیں نا تو جو خراب قسم کے چاول ہوتے ہیں یا جو اپنے چھلکوں کے اندر بند ہوتے ہیں وہ الگ ہو کر نکل جاتے ہیں یا جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ ہو کر اڑ جاتے ہیں بس اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں استقامت آتا فرما ہمیں ثابت قدمی آتا فرما ایسا نہ ہو کہ صفائی ہو رہی اور ہم بھی نعوذ باللہ اللہ ادھر ادھر ہو جائیں بات اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ غنیمت نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہے نہ اس کا کوئی شمار ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور جنگیں بھی اکثر اس طرح جگہوں میں ہوتی ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پہاڑوں میں جنگلوں میں صحرا میں بیابانوں میں ویران جگہوں میں جنگیں ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں دو فوجی باغ رہے ہیں آپ ان کے پیچھے بھاگے ہیں ان کو آپ نے مار دیا ہے ان کے اسلحے اور ان کا سامان سب آپ کے پاس غنیمت ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو اب اس قانون کی حفاظت کیسے کی جائے تو اللہ جل جلا فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک ذات دیکھ رہی ہے وہ میں ہوں وہ کون ہے اللہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ان کن تم امن تم بلا انصلہ اومل فرقانی اومل تقل جمان اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہو کہ اللہ موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے اگر میں نے غنیمت کا سامان چوری کیا یا غنیمت کو میں نے چھپایا تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے جو سمیع ان ہے سننے والا ہے بصیر ہے دیکھنے والا ہے علیم ہے جاننے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے اسی وقت تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے انکن تم آمن تم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس قانون کی پاسداری کرو فرقانی اور جنگ بدر کے دن جو قانون ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس پر اگر تم ایمان لائے ہو تو اس قانون پر عمل کرو اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہی ایک خصوصی وصف ہے امتیازی بات ہے قرآن کریم میں کہ قرآن کریم ایسی تربیت کرتا ہے کہ بندوں سے مت ڈرو اللہ سے ڈرو اگر قانون بنا دیا جائے کہ جو بھی غنیمت میں سے چوری کرے گا اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی تو اس قانون سے ڈرے گا کون جسے کوئی دیکھ رہا ہوگا نا اگر کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو قانون کی آپ کو کیا پرواہ ہوگی یہاں پر اللہ جل نے تربیت فرما دی کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جنگلوں میں پہاڑوں میں بیابانوں میں صحرا میں تم جنگ کر رہے ہو تم نے ایک دشمن کو الگ تنہ تنہا کسی جگہ میں قتل کر دیا ہے اور گولی لگی ہے وہ مر گیا اس کا مال سب غنیمت ہے اور تم نے جیب سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ٹھونسنے شروع کیے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ اپنے بیگ میں ڈال لیے اور جو بڑی چیزیں ہیں وہ جا کر مال غنیمت میں جمع کر دی اللہ نے تو تمہیں دیکھ لیا دنیا کی سزاؤں سے تم بچ جاؤ گے شاید لیکن آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکو گے